سوال ہے کہ بعض لوگوں کے چہرے پر بال زیادہ ہوتے ہیں جو تقریباً آنکھوں کے پاس ہوتے ہیں اگر وہ شخص داڑھی مبارک رکھتا ہے تو کہاں تک بال کٹوائے دیکھیں داڑھی کی جو ایک حد ہے اس کے اوپر جو رخسار وغیرہ کے بال ہوتے ہیں جسے ہم عام فہم میں خط بنوانا کہتے ہیں وہ خط بنوا سکتا ہے حضور علیہ السلۃۃ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جو حسن و جمال عطا فرمایا حضرت حسن بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا وہ احسن امن قلم تراقت تو آئی نہیں آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں وہ اجم من کلم تل دن نسا آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں خلق تبرہ امن کل آئی بن آپ ہر ایب سے مبرہ پیدا فرمائے گئے کہ کا انّا کا قت خلق تماتشا گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے ایسے تخلیق فرمائے گئے جیسے آپ نے خود چاہا ہو کوئی شخص اگر اس کے ہاتھ میں اختیار ہو کہ میری پیدائش میرا حسن میرے اپنے اختیار میں ہو تو کوئی کثر چھوڑے گا تو, تو یہی کہے گا کہ مخلوق میں سب سے حسین مجھے پیدا ہونا چاہیے ہوگا نا آپ اپنے گھر کا فرنیچر بنوائیں گے اچھے سے اچھا بنوائیں گے کچن بنوائیں گے اچھے سے اچھا بنوائیں گے اپنے بجٹ کے مطابق تو اسی طرح گویا کے حضور علیہ السلام کی تخلیق یوں ہوئیں کہ جیسا آپ نے خود چاہا ہو کہ ایسا پیدا کیا جائے تو حضور علیہ سلاۃ والسلام کے حسن و جمال کی ایک جھلک یہ بھی ہے کہ آپ کا خط خط مبارک جو داڑی مبارک کا خط ہے وہ قدرتی تھا تو خط بنوانا حضور علیہ اللہۃ والسلام سے ثابت تو ہو نہیں سکتا اس لیے کہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی داڑھی مبارک عطا فرمائی تھی کہ جس میں خط بنانے کی حاجت ہی نہیں تھی ہاں بعض ہمارے بزرگ ایسے ہیں کہ جو اس ادا کو ادا کرنے کے لیے خط نہیں بناتے اور وہ رخسانوں پر دا, آ, بالوں کو رہنے دیتے ہیں اچھی نیت پہ اچھا ثواب ہے یہ ان کا طریقہ ہے اچھی بات ہے اور اگر خط بنواتا بھی ہے تو اس کی شرح اجازت ہے اور جتنی مروجہ داڑھی ہے آ, اس سے اوپر خط بنوایا جا سکتا ہے خشکشی داڑھی کرنا یا بچی کے بال بنوانا جسے یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے شیپ دیا جاتا ہے اونٹوں کے نیچے سے ایک شیپ دیا جاتا ہے یہ شرم جائز نہیں ہے